وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ضِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے پھل ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے